بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہائیت مہربان ہے قل کہہ دیجئے اوحی علیہ وحی کی گئی ہے میری طرف انہا استامع نفر من الجنی کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے غور سے فقالو تو انہوں نے کہا انہا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجبہ قرآن عجیب یہ اہدی ایل الرشدی جو ہدایت دیتا ہے نیکی کی طرف سیدھی راستے کی طرف فآمننا بھی بس ہم ایمان لائے ہیں اس پر ولاشری کا ربینا اور نہیں ہم شرک کریں گے وہ انبینہ اور بے شک بلند ہے ہمارے رب کی شان و عظمت متخلا صاحب نہیں اس نے پکڑا کسی بیوی کو یا نہیں بنائی اس نے بیوی والا بالدا اور نہ اولاد وہ اللہ حقان عقول صدیح اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ کہتا تھا ہم میں سے بیوقوف اللّہ اللہ پر شاتاطا زیادتی والی بات وہ انا دن اور ہم نے یہ گمان کیا ہے اللم تقول النس الجنوں کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ اللہ پر قذبات جھوٹ وہ انّاح کانہ رجالم ملسی اور بے شک یہ کہ تھے مرد انسانوں میں تھے یا جو پناہ پکڑتے تھے بری جال من الجنی جنوں میں سے بعض مردوں کی فضادوہم تو انہوں نے زیادہ کیا ان کو راہا کا سرکشی میں یا ڈرانے میں وہ انّا ہمزن اور بے شکروں نے گمان کیا درن تم جس طرح کہ تم نے گمان کیا اللہ یہ باط اللہ احدا کہ نہیں ہرگر نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کسی ایک کو وہ انا لمسن سما اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا ہاتھ لگایا خواج نہا نے پایا اس کو مول وہ پھر دیا گیا ہے حرسن شدید بہت سخت پہرے داروں کے ساتھ وہ شعبہ اور کے ساتھ, ساتھ نقل و بن ہار بے شک ہم بیٹھتے تھے وہاں پر مقاعد السلم سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہ الان پس جو اب سنے گا یجید لاہو وہ پائے گا اپنے لیے شہابہ ایک شولا گھات لگائے ہوئے وہ انا ندری اور بے شک ہم نہیں جانتے اثر الد ابھی منفی عردی کہ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں اب بھی ہوں یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے راشادہ بھلائی کا وہ من منس والا اور بے شک ہم میں سے ہیں نیک و منا ذلك اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں بے شک ہم مختلف گروہ ہیں یا متفرق طریقوں والے ترائب طریقۂ قیدادہ مختلف وہ انا اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں اللّی صلاح بلکہ وَأَنَّا ذَلَنَّا اور بے شک ہم نے یقین کیا ہے اللن نعجز اللہ فِي الارضی بے ہم اللہ کو نہیں آجز کر سکتے زمین میں بلن نعجزہو اور نہیں ہم اس کو آجز کر سکتے خنا باپ بھاک کر وَأَنَّا لَمَّا سُمِعْنَا الْخُدَى اور بے شک ہم نے جب سنا ہدایت کو آمننا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِمْ بِي رَبِّهِ پس جو ای پس نہیں وہ ڈرے گا خسارے سے بلا رہا کا اور نہ سے اور بے شک ہمیں سے کچھ مسلمان ہیں فرما بردار ہے اور منڈل خاصیتون اور کچھ ظالم کمنس جو فرما بردار ہوا دا بس وہی ہیں جنہوں جی نے تلاش کیا راشدہ سیدھے راستے کو یا نیکی کو وہ ام اور طے پر وہ لوگ القاس جو ظالم ہیں فقان الی جہنم اور تو وہ جہنم کے لیے ہیں ٹیکانہ ایندھن خطابہ ایندھن وہ اللہ استقام و الط طریقہ اور اگر وہ قائم رہے سیدھے راستے پر لاستی نہ ہوں البتہ ہم ان کو ضرور پلائیں گے ما ان غادہ کا پانی بہت زیادہ یا واخر ننفتی فِيهِ ہوں فی ہی ہم اس ان کو آزمائیں اس میں ذِكْرِ ہی اور جو اعراز کرے منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے یسلوک ہو سادہ وہ داخل کرے گا اس کو سخت عذاب میں وہاجدہ اللہ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لئے ہیں فلاۃ الدر اللہ پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ احادہ کسی ایک کو وہ اللہ علم بام عبداللہ اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ ید روح اسے پکارتا تھا قابو یپو نو نہ قریب تھا کہ ہو جاتے الحیِ اس پر ڈبادہ ہونے والے کل کہہ دیجیے اناما عدالربی بے شک میں تو صرف بلاتا ہوں اپنے رب کو پکارتا ہوں اپنے رب کو ولا عشریک و بھی احادہ اور نہیں میں شرک کرتا اس کے ساتھ کسی ایک کو یا نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی ایک کو کل کہہ دیجیے انی لا عمل کو لاقم ذرہ بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کا ولا راشدہ اور نہ کسی بھلائی کا کل کہہ دیجیے انی نئی نجیوانی من اللہ احادد کہ ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھ کو اللہ تعالی سے کوئی ایک ولن آجدا اور نہیں میں پاتا میندو نہیں اس کے علاوہ ملتا کوئی پناہ گا اِلَّا بلاغم اللہ بلاغم میں اللہ ہی پہنچانا اللہ کی طرف سے بڑی آتی ہی اور اس کے پیغامات کا اور میّّ اللہ و اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فن نلا ہوں نارا بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے قالِ دینا فیحہ آبادہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ حتیٰ ادارہ او حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے مایونا جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں اور تو ان قریب وہ جان لیں گے من اذاق و کہ کون زیادہ ہے مدد کے اعتبار سے اقلا اور کم ہے تعداد کے اعتبار سے کل کہہ دیجئے ان اذری میں نہیں جانتا قریب کیا قریب ہے ماتونا جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو ہوج اللہ ربی امادا بنا دیا اس کے لیے میرے رب نے ایک مقرر مدت کو غیبی جاننے والا ہے غیب کو فلاح غیبی احاطہ مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو اللہ مگر منر توغاس من جس کو پسند کر لے رسولوں میں سے فائندہ ہو یسلوکمبینی یدہ ہی وہ لگاتا ہے اس کے آگے سے من خرتی اور اس کے پیچھے سے راسادہ پہرا یا گھات ری علی ماتا کے جان لے انقد ابلغو کے تحقیقوں نے کلچا دیا ہے اس حالات اور اپنے رب کے پیغامات کو وہ اور احاطہ کیا ہے بیمار دہم جو ان کے پاس ہے وہ اور شمار کیا ہے کُلَّ سے ان ہر چیز کو آدھا دا کر